جب عمران کی بی بیمیں عرض کی اے رب میرے میں تیرے لئے منتمانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے تو تو مجھ سے قبول کر لے بے شک تو ہی سنتا جانتا